لیکن الحمد للہ عز امتی مسلمہ کو رشد و ہدایت کی راہوں پر گامزن رکھنے اور ان کے قلب و ذہن کو علم دین کی روشنی سے منور کرنے کی لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریف دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مختب مدینہ شب و روز اپنے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہے اسی مبارک روش کو جاری رکھتے ہوئے مکھ مدینہ کر رہا ہے ماہ کی راحتوں کو دوبالا اور پیش کر رہا ہے ہر خاص و عام کے لیے ب سلسلہ جشن ولادت شیخ طریق امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے پر مسرت موقع پر ڈی وی ڈی بنام سیدی اختارا جس میں ہے موجود عاشق رسول کے لیے پاد امیر اہل سنت دامت وڑکا العالیہ جب پاکستان ماری سے وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے علماء <سؤال> اہل سنت کے تاثرات مرشد کامل کے حوالے سے فتح رضبیہ کے جزیات کے علاوہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکات عالیہ کے دس مناقد <سؤال> ہمارا رت ریہ چار ہے دیا تارا سی دیا تارا دیا تارا دو لکھ لکھ لکھیاں میں بور کتے تھجایا گرشاد تیرا کرم ہے سات اتاری نہیں اواری نسبت کیا ہے پیاری پیاری ااری ڈی وی ڈی جشن برادت امیر سنت دامد العالیہ کی خوشی میں پانچ رمضان المبارک چودہ سو سے کو اپنے قریبی مکھ المدینہ سے ستر روپے ہدیے پر طلب کریں اپنے عزیز و اقارد کو دو فٹل پیش کریں اور دوسروں کو بھی اس سے استفادے کی ترغیب دلائیں